ہلجن وہ بس اس بات کے منتظر ہیں چونکہ سلسلہ کلام یہودیوں کے متعلق چل رہا تھا نا اس لیے اس آیت کو سمجھنے میں مفسرین کو بڑی دشواری پیش آئی ہے اور یہ قرآن پاک کی مشکل آیات میں شمار کی گئی ہے مگر آپ کو بتائیں گے کہ کتنی آسان بات ہے ترجمہ اس کا دیکھیے ہل ينظرون وہ بس اس بات کے منتظر ہیں یہودی اللہ انیاتیا ہوم اللہ فی من العلمام کہ اللہ کا ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائے میں والملائکہ اور اللہ کے فرشتے آئیں وہ الامر اور کام تمام کر دیا جائے قیامت آ جائے اور تباہ کر دیے جائیں وہ اللہ ترجاء العمور لوگو کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو دشواری پیش آئی ہے پہلے تو اس کے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر دشواری کے ذکر کرتے ہیں ہل یمزرون یہ حل جو ہے بنیادی طور پہ عربی میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے حل کیا تو کیا کا لفظ جو ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے نا یہاں دیکھیں آپ کسی نے سوال سے ترجمہ کیا ہے اس کا کسی نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے سوال کے لفظ سے کیا کیا ترجمہ کیا ویل دے ہاں کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں اور یہ ترجمہ حل کا سوالیہ کرنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی زبان کے مطابق ہل کے ساتھ جب اللہ آ جاتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے قطعی طور پر اس میں استفہام کا پوچھنے کا سوال کا دریافت کرنے کا مفہوم نہیں رہتا بلکہ اس کا مفہوم قطعی ہو جاتا ہے یقینی ہو جاتا ہے حتمی ہو جاتا ہے آخری بات ہو جاتی ہے ہلزرون بس وہ اسی بات کے منتظر ہیں بس وہ یہی چاہتے ہیں بس اب یہ رہ گئی ہے باقی بات یہ ہم کئی کئی لفظ جو بولتے ہیں اس لیے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں سمجھ آئی اس کی ایک دوسری مثال آپ دیکھیے سورہ رحمان میں ایک آیت ہے اسے آپ دیکھیے وہاں بھی ایسے ہی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں پارے میں سورہ رحمان میں ستائیسواں پارہ سورہ رحمان ففٹی فائیو نمبر ہے سورت کا اور آئٹ نمبر سکسٹی آئٹ نمبر سکسٹی حل جزاء ال احسانی الحسان آ گئے نا وہی لفظ دونوں حل بھی آ گیا اور اللہ بھی آ گیا تو اب اگر بالکل پیورلی اس کا گرائمر سے ترجمہ کریں گے تو پھر تو یہ کر لیں گے کہ کیا حل کیا جزا الاحسان احسان کا بدلہ ہے اللہ سوائے اس کے مگر یہ کہ الاحسان احسان ہی ہے تو یہ تو پیورلی ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ بس احسان ہے لیکن ترجمہ ایسے نہیں کرتے عرب کہتے ہیں کہ حل اگرچہ استفام سوال کے لئے لفظ آتا ہے لیکن جب اس کے بعد اللہ آ جائے تو پھر وہ مانا دیتا ہے قطعیت کے یقین کے حل جزاء الاحسان اللہ سان الاحسان تو پھر ترجمہ یہ بن گیا کہ احسان کا بدلہ بس احسان ہی ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے یہ ترجمہ بن گیا اسی طرح جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر یہاں ہو جائے گا کہ ہل ینزرون کہ یہودی اس بات کے منتظر ہیں اللہ انگیاتیا اللہ کیا پھر نہیں آئے گا بلکہ آ جائے گا ہل ینظرون اللہ انگیاتیہ اللہ بس وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے فی العلم من الغمام غمام بادلوں کے سائے میں والملائکہ اور فرشتے آ جائیں وہ قدی اور کام تمام کر دیا جائے یہ بسات لپیٹ دی جائے بس اس بات کے منتظر ہیں ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے جس پہ مفسرین نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے اور کئی ایک مفسرین اس طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی متشابہ آیات میں سے ہے متشابہ آیات قرآن کی وہ ہیں جن کے متعلق بہت مختصر سا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن کا مفہوم جن کے معنی کوئی نہیں جان سکتا بس اللہ نے جو کچھ اس میں کہہ دیا ہے ہمارا ایمان ان چیزوں پہ سورہ عال عمران کے بالکل آغاز میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیتوں کی دو قسمیں بنائی اللہ نے کہا ہے قرآن کا ایک حصہ تو ایسا ہے جسے تم بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہو محکم ہے پکی باتیں ہیں مضبوط باتیں اور ایک حصہ میری کتاب کا ایسا ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جب علم والوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے اور وہ جو جس کی حقیقت اللہ جانتا ہے ان کو کہتے ہیں متشابہ آیات یعنی ایسی آیات جن کا صحیح مفہوم انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی مثلا مثلا یہ کہ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آئے بس اس بات کا انتظار ہے یہ اللہ کا بادلوں کے سائے میں آنا کیا مانیں کیونکہ خدا کے لیے تو کوئی اسپیس نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ کی ذات اسی نے ٹائم اور اسپیس کو پیدا کیا ہے وہ خود تو اس سے بلند و بالا ہے اسی طرح اللہ کا عالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے حسد نور علیہ السلط والسلام کی کشتی جو تھی وہ چل رہی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں اللہ کا چہرہ کیسا ہے اللہ کا عالیٰ نے فرمایا قیامت آمد کا دن ایسا ہوگا کہ ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے پلی سمجھتے ہیں ٹکنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے یہ پنڈلی کہلاتا ہے نا اللہ نے کہا قیامت کہ کے دن ہم یہ کھول دیں گے کیا مطلب ہے اس کا سب اس پر یہی لکھے ہوئے ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اس وقت ہی کھلے گی اس سے پہلے ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے عقل ان چیزوں کا احاطہ کر سکے یہ ہیں متشابہ آیات اس آیت کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی متشابہ آیات میں سے ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں آئے بس اب یہی کسر باقی رہ گئی نا لیکن یہ یہ سب لکھتے ہیں تقریبا تقریبا لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے ایک اس شخص کا کمال ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کو خیال ہے اللہ معاف کرے اصل میں جو فن ہے نا تفسیر کا اس کی تو کوئی اتنی خاص ہوا نہیں لگی وہ تھے بنیادی طور پہ فلسفی اور ان کا میدان فلسفہ تھا ان کا میدان ٹائم کی بحث تھی ان کا میدان سپیس پہ بات کرنا تھی ان کا میدان ستاروں کی باتیں تھیں ان کا میدان بہت آگے اقلیات ساری کی ساری کہ اقل فلاں چیز کیا یہ تھا تو تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے انہوں نے اس میں بھی اقلیات سے بڑا کام لیا ہے ہر جگہ حتیہ کہ شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے جب پڑھا اس تفسیر کو تو وہ کہتے تھے کہ راضی کی تفسیر کبیر میں کل شائن ہر علم تمہیں ملے گا الا تفسیر بس قرآن کی تفسیر نہیں ملے گی باقی سب کچھ ہے وہ کہتے تھے اس تفسیر میں تفسیر نہیں باقی سب کچھ ہے خیر ان کا کال شیخ کا چاہے مبالغے پہ مبنی ہو مگر بعض چیزیں ہیں اور راضی اسی ذہانت کی وجہ سے بعض اوقات ایسی عجیب باتیں لکھتے ہیں حیرت ہوتی ہے راضی کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں یہ آیت متشاب میں سے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حقیقت یہ آیت نازل کی ہے یہودیوں کے اپنے عقیدے کے مطابق اس میں تو اسلام کا ذکر نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہل ینظرون کیا یہودی بس اب یہ چاہتے ہیں اللہ اللہ فی من الغمام کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے بادلوں کے سائے آ جائے اور اللہ اس میں آ جائے بس یہودی اب یہی چاہتے ہیں پل ملائکہ اور اللہ کے فرشتے آ جائیں وہ کہتے ہیں ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالی رتھ پہ ہاتھیوں کی اور اس قسم کی سواریوں پہ سفر کرتا ہے اور خدا ہمیشہ بادلوں میں سفر کرتا ہے بادلوں میں آیا کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پر مصر میں بادل چھا گیا موسا علیہ السلام کے زمانے میں اور اس میں خدا آیا اور خدا نے آ اوپر سے ڈانٹ پلائی اور اتنے بندے مر گئے یہ بات امام راضی رحمتہ اللہ علیہ کی ہمیں بڑی اچھی لگی ہوئی ہم نے کہا بہت زبردست بات کی ہے لیکن اس کا ثبوت چاہیے تھا کہ یہودی ایسے کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے مطلب ہم مسلمانوں نے تو کہہ دیا یہودی کہتے ہیں اب کو یہودی ہمیں مل جائے اور کہ میں تو نہیں کہتا تو ہمارے پاس کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے کہ بھائی تمہاری فلاں کتاب میں یہ ہے اور اللہ کا شکر ہے جوش انسائکلوپیڈیا جب پڑھا اور بریٹینکا جب پڑھا تو کمال کیا کا والوں نے انہوں نے علی حزب اللہ خدا کی باقاعدہ تصویر دے دی ہے کہ یہ بادلوں میں اللہ سفر کر رہا ہے اور جوش انسائکلوپیڈیا نے بھی تصویر دے دی ہے کہ ہمارے نزدیک خدا یوں سفر کرتا ہے اور بادلوں کے سائے میں خدا کو دکھا دی یہ اب بھی آپ جا کر انسائکلوپیڈیا کھول لیں اور اب جو نئے ایڈیشن چھپ رہے ہیں اس میں تو خیر بہت پہلے تو بلیک اینڈ وائٹ چھپتے تھے نا اب ذرا کلرڈ چھپنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی علیہز اللہ تصویریں بھی کلرڈ آ گئی ہیں بہت خوبصورت تصویر دی ہے کہ خدا سفر کر رہا ہے یہ چیز تو راضی نے جو کچھ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے اس کے مطابق آئے تو ٹھیک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ کہا پیچھے سے ذکر یہودیوں کا چل رہا ہے بنی اسرائیل کا چل رہا ہے وہ جو جو اعتراضات کرتے تھے اس کا چل رہا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ بس اب اس کی کثر باقی رہ گئی ہے کہ خدا سائے میں آ جائے خدا بادلوں کے سائے میں آ جائے یعنی جیسے تم گمان کرتے ہو والملائکہ اور اللہ کے فرشتے آ جائیں وہ خود اور کام تمام کر دیا جائے بس اب یہی کسر ہے وہ اللہ ترجاء مور اور لوگوں کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ایک تیسری تفسیر بھی اس کی کی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہل ینرون بس وہ اس بات کے انتظار میں ہیں اللہ ہم امر اللہ کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے فی العلم من الغمام بادلوں کے سائے میں خدا کا کوئی حکم آ جائے یعنی عذاب آ جائے تو وہ اللہ سے پہلے یہاں کہتے ہیں کہ عذاب کا لفظ جو نہیں ہے تو یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کلام میں اجمال پایا جاتا ہے پھر اس کی تشریح ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا عذاب آ جائے بادلوں کے ذریعے آگ برسنے لگے اوپر سے اور خود خدا کے آ جائیں اور کام سمیٹ دیا جائے یہ بسات لپیٹ دی جائے بس اب یہی کثر ہے باقی کیوں تم نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کو اسلام یہ تیسری تفسیر بھی بعض مفسرین نے کی ہے لیکن یہ جو دوسری بات ہے بہت عمدہ بات کہی ہے راضی اللہ علیہ لالن